میں جس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو کیا اس زمانے میں لوگ ثواب سے محروم تھے تو جو بھی جماعت میں شامل ہو جائے اس کو اس نماز کا پورا ثواب ملے گا اس لیے کہ سنت مقبرین کو کڑا کرنا یہ بھی سنت ہے تو جتنے بھی لوگ ہوں چاہے امام کی آواز آئے اے نہ آئے پھر تو یہ قانون بنایا جائے تو زہر کی نماز میں کیا ہوتا ہوگا آپ کا اثر میں کیا ہوتا مطلب کہ محروم ہو گئے آپ تو پھر تو سواب سے جبکہ اس میں کراط نہیں کی جاتی بلند آواز تو جتنے بھی لوگ جماعت میں ابھی تھے ذرا پرچے پڑ لیں پھر آپ کے بھی سوالات لیں تو جتنے بھی لوگ جماعت میں شامل ہوں ان سب کو سواب مل جائے گا